آلِک و اصحابِک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ و علی آلِک و اصحابِک یا نور اللہ مشکاۃ شریف حدیث پاک کی کتاب ہے۔ اس کے حدیث نمبر نو 928 میں ہے معراج کے دولا سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امی علیہ السلام نے مجھ سے کہا اللہ تعالی فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا آپ اس بات پر راضی نہیں کہ آپ کا امتی آپ پر ایک بار درود بھیجے اور میں اس پر دس رحمتیں نازل کروں اور ایک بار سلام بھیجے میں اس پر دس سلام بھیجوں کیا بات ہے سہان اللہ امتی اپنے نبی پر ایک درود پڑتا ہے تو دس رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں ایک بار بارگاہ رسالت میں سلام پیش کرتا ہے تو رب سلام عز وجل کی جناب سے اس پر دس بار سلامتی بھیجی جاتی ہے رب کے محبوب احمد مختار پر لاکھوں سلام سب پکارو سید ابرار پر لاکھوں سلام سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد ولی و صحبی ہی و بارک وسلم رجب کے مہینے میں یہ دعا پڑھنا سنت ہے جب رجب کا مہینہ آتا تو میرے نبی یہ دعا پڑھتے تھے آئیے پڑھ لیتے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شاہبانہ و بلغنا صلی عل الحبیب صلی اللہ تعالی عل محمد ماہ معراج ہے رجب کا مہینہ ہے سبحان اللہ ستائیس رجب کو ہمارے آخر صلی اللہ علیہ وسلم کو دولہ بنایا گیا جی ہاں باراتی کون تھے فرشتے اور ان فرشتوں میں جبریلے امی علی سلام بھی شامل تھے جو کہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں آقا ہیں میراج کی رات آج جبریل امی علیہ السلام کا تذکرہ کیا جائے گا میراج کی رات بارگاہ رسالت میں بخاری شریف کی حدیث ہے گھر کی چھت کو چیر کر جبریل امی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تھے اور میراج کی خوشخبری سنائی تھی اور جبریل امی علی السلام نے ایک روایت کے مطابق ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مبارک پروں سے جگایا تھا سبحان اللہ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالی کی وہی سے معلوم ہوا کہ میرے جسم کی ساخت و ترکیب جنت کے کافور سے ہوئی ہے مگر مجھے حکمت پتا نہیں تھی میرا جسم جنت کے کافور سے بنایا گیا جمیر علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی حکمت مجھے معراج کی رات پتا چلی ہوا یوں کہ میں نفاست و لطافت کے باوجود نبی رحمت شفیع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانے میں تعمل کر رہا تھا سوچتا تھا کیسے بیدار کروں مجھے الہام کیا گیا اپنا چہرہ نبی کے تلووں پر رکھو سبحان اللہ جب میں نے اپنا چہرہ پائے مستفی پر ملا تو کافور کی ٹھنڈک حرارت کے ساتھ ملی اور میراج کے دولا بیدار ہو گئے تو اس وقت مجھے پتا چلا کہ اللہ تعالی نے کافور سے مجھے کیوں پیدا کیا اس کی حکمت کیا ہے سبحان اللہ جبریل امی علیہ السلام سفر معراج میں اکالی سلاط اسلام کے ساتھ تھے آپ کو حضرت امانی رضی اللہ تعنہ کے گھر سے لے کر حتیم کعبہ میں جبریل امین آئے تھے اور جنتی خلا جنت لباس آپ کو جبریل امی نے پہنایا اور اکالی سلاط و اسلام کو براغ پر جبریل امی نے سوار کیا اور اس برا کی رکاب جبریل امی نے تھامی تھی اور لگام کس نے تھامی تھی حضرت مکائل علیہ السلام نے شان مصطفیٰ دیکھی عظمت مستفیٰ دیکھی ہے اللہ اور اس شان سے دلہا کی سواری چلی تھی جبریل امی علی صلاحت السلام یاد رکھیے سارے فرشتوں کے سردار ہیں فرشتے جو ہیں اللہ کی نوری مخلوق ہیں نہ یہ مذکر ہے نہ مونس ہیں اور اللہ کی عطا سے جو چاہیں صورت اختیار کر سکتے ہیں اور بے شمار ہیں فرشتے بے شمار انسانوں سے زیادہ جناطیں اور جنات سے زیادہ فرشتیں اور ان میں سب سے افضل اور اعلی جبریل امی علیہ السلام ہیں ان کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں آپ کا قد مبارک نہ بلند ہے نہ چھوٹا سفید رنگ کا لباس آپ نے زیب تن کیا ہوا ہے سرحان اللہ جواہر و یواقی سے مرسہ لباس جبریل امی علیہ السلام کا چہرہ برف کی طرح سفید ہے دندانے مبارک روشن اور چمکدار ہیں گلے میں خوبصورت موتیوں کا ہار ہے اور آپ کے بازو کتنے پتہ ہے سبحان اللہ سرخ یا کے ایک ہزار چھ سو بازو ہیں ایک ہزار چھے سو اور ہر دو بازو کے درمیان پانچ سو سال کی مسافت ہے اللہ اکبر آپ کی گردن مبارک جبریل علیہ السلام کی بڑی خوبصورت بھی قدم مبارک سرخ ہیں پنڈلیاں زرد ہیں اور زعفران سے بنے ہوئے پر ہیں پروں کی تعداد ستر ہزار ہے اور یہ پر سر سے لے کر قدموں تک ہیں ہر ہر پر پر چاند اور ستارے ہیں آنکھوں کے درمیان سورج ہے اللہ تعالی نے حضرت میکائل علی سلام کے بعد پانچو سال کے بعد حضرت جبریل امی علیہ سلام کو پیدا کیا جبریل امی علی سلا تو السلام ہر روز جنت کی ایک نہر میں غسل فرماتے ہیں بدن کو جھاڑتے ہیں اللہ تعالی اس کے ایک ایک قطرے کے بدلے میں ایک ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے پھر وہ فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں بیت المعمور کیا ہے بیت المعمور ہے فرشتوں کا قبلہ یہ جو خانہ کعبہ ہے مکہ مکرمہ میں اس کے این اوپر ساتویں آسمان پر بیت المعمور ہے فرشتوں کا قبلہ اس کے گرد فرشتے طواف کرتے ہیں اور شب مہراج میرے آقا علی صلات و سلام نے مسجد اقسہ میں سارے نبیوں کی امامت فرمائی اور بیت المعمور پر جا کر سارے فرشتوں کی بھی امامت فرمائی آپ فرشتوں کے بھی آقا ہیں آپ نبیوں کے بھی آقا ہیں سبحان اللہ جبریل امین علیہ سلاط و اصل جو شکل مبارک ہے صورت ہے کہا جاتا ہے کہ اس میں صرف ہمارے اکالی سلاط و اسلام نے انہیں دیکھا ہے امبیا کرام علی سلاطلام کی بارگاہوں میں آپ آتے رہے ہیں مگر اصل صورت میں میرے اکالی سلاط وسلام نے انہیں دیکھا اللہ اکبر جبریل امی علی سلاط وسلام کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیرا کے پاس دیکھا جبریل امی علیہ السلام نے مشرق و مغرب کا درمیانی حصہ اپنے وجود سے بھرا ہوا تھا سر آسمان پر اور قدم آپ کے زمین پر تھے اللہ اکبر پر اور جب سدرات المتا کے پاس جبریل امی علی سلام شب مہراج پہنچے تو میرے علیہ سلات السلام نے ان کے چھ سو پر دیکھے جو موتیوں اور یاقوت کے مختلف رنگ بکھیر رہے تھے جب جبریل امی علی صلاحت بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے تو حضرت دہیا قلبی یہ صحابی ہیں جو بہت حسین تھے رضی اللہ تعلم ان کی شکل میں حاضر ہوا کرتے تھے اور یاد رکھیے کہ معراج میں سفر معراج میں ہمارے اکالط والس کی پانچ سواریاں تھیں پانچ سواریاں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک آپ نے براک پر سفر فرمایا بیت المقدس سے آسمان اول تک نور کی سیڑھیوں پر سفر فرمایا آسمان اول سے ساتویں کے فرشتوں کے بازوں پر سفر فرمایا ساتویں آسمان سے سدرت المنتہا تک جبریل امی علی سلام کے بازو پر سفر فرمایا اور سدرت المنتہا سے مقام کعب کا اینی او ادنا وہ مقام جس میں بہت قرب اللہ تعالی کا حاصل کیا اس مقام تک آپ نے رف رف سبز رنگ کا بچھونا تھا اس پر سفر فرمایا یہ تفسیر معانی کے حوالے سے میں نے ارض کیا شب میراج میں جبریل امی علی السلام سدرت المتہا تک میراج کے دلہا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے یاد رکھیے جبریل امی علی السلام کو اللہ تعالی نے ہمارے نبی کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے جی ہاں اور آپ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربان ہیں خادم ہیں اللہ حضرت رضی اللہ تعالی ہو فرماتے ہیں تیرے دل در کا دل بائیں جب لے آزم تیرا, تیرا مدھا ہے <تصفح> ہمارے اکالی سونا تو اسلام کی شان دیکھیے میراج کے دولا کی شان و عظمت پر قربان جائیے کہ آپ کا مدحا خاں آپ کی تعریف کرنے والا آپ کی ناد خانی کرنے والا ہر نبی ہے ہر ولی ہے ہر ولی میرے نبی کا مدہ خاں ہے ہر نبی میرے نبی کا مدہ خاں ہے اور جبریل امین علی صلاحت سلام تو میرے نبی کے در کے دربان ہیں دربان ہیں سہان اللہ جبریل امی علی صلاحت و السلام کی عمر کتنی یہ بھی سنیے مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو ایسی بہت اچھی اچھی معلومات آپ کو حاصل ہوتی رہیں گی گناہوں برے چینل دیکھیں گے تو گناوں کا سلسلہ ہوگا دل دماغ بہکے گا اور نفس و شیطان غالب ہوں گے اور نا کرنے کا ہوگا اور مدنی چینل دیکھیں گے آپ کو انشاءاللہ عزوجل اللہ عز قرآن سننا ملے گا سبحان نلدہ قرآن پاک کی تفسیر سننا نصیب ہوگی حدیث اور اس کی شروحات سننا نصیب ہوں گی جنت میں لے جانے والے اعمال کی ترغیب نصیب ہوگی جہنم میں لے جانے والے اعمال سے ڈرایا جائے گا اور مدنی مذاکرہ دیکھیں گے سبحان اللہ اس میں تو دین و دنیا کی اتنی معلومات ملتی ہیں کہ مرحبا دور سنت کا سلسلہ دیکھیں گے تو حلال و حرام کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا رہنمائی کی جائے گی جبریل امی علی سلات و اسلام کی عمر کتنی ہے البیان میں ہے کہ اکالی سلات اسلام نے جبریل امی علی سلاط اسلام سے پوچھا تمہاری عمر کتنی عرض کی اللہ کی قسم میں تو اتنا جانتا ہوں حجاب رابع میں چوتھے حجاب میں ایک ستارہ ستر ہزار برس بعد ہوتا تھا جس سے میں نے بہتر ہزار مرتبہ دیکھا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل مجھے میرے رب کی عزت کی قسم وہ ستارہ میں ہی ہوں سبحان اللہ مدین چینل کے ناظرین عیاشقان رسول ترمیزی شریف کی حدیث ہے کہ مہراج کے دولہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے لیے دو وزیر آسمان والوں میں ہوتے ہیں دو وزیر زمین والوں میں سے میرے آسمانی دو وزیر جبریل و مکائل ہیں اور زمین والوں میں دو وزیر ابو بکر و عمر ہیں وضی اللہ تعالی عنہما سبحان اللہ وزیر کون ہوتا ہے بادشاہ کی سلطنت کا بوجھ اٹھانے والا اچھے مشورے دینے والا صاحب راز ہوتا ہے اکالی صلاح و سلام آسمانوں کے بھی بادشاہ زمین کے بھی بادشاہ ہیں. اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری حکومت جاری ہے جب ہی تو اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے میرے نبی کی حکومت جاری ہے جب ہی تو دعا کرتے ہیں تو سورج پلٹ کر واپس آ جاتا ہے سوہان اللہ اسمانی سلطنت کا انتظام جبریل و مکائل علیہ سلام کرتے ہیں حضور کے احکام وہاں بھی نافذ ہیں مفتی احمد یار خان نائمی فرما رہے ہیں اور حضرت جبریل درجے میں جناب میکائل سے بڑے ہیں جبریل می علی سلاۃ انبیاء کی بارگاہوں میں حاضر ہوتے رہے ہیں اور غور کیجئے کس نبی کی بارگاہ میں کتنی بار حاضر ہوئے اس میں بھی شان مستعفی کا ظہور ہے حضرت آدم صفی اللہ علا نبی جناب ولی سلاۃ اسلام ابوالبشر آپ کی بارگاہ میں جبریل امی علیہ السلام اکیس مرتبہ حاضر ہوئے حضرت نور علیہ السلام کی بارگاہ میں تینتیس تھرٹی تھری حاضر ہوئے ابراہیم خلیل علا نبی جناب علیہ سلاط و السلام کی بارگاہ میں اڑتالیس بار یوسف علی السلام کی بارگاہ میں چار بار موسا علیہ سلاط اسلام کی بارگاہ میں تین بار اور سید عالم نور مجسم شب اسرا کے دولہ حبیب کبریا سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پنا میں جبریل امی علی السلام حاضر ہوئے چار لاکھ بیس مرتبہ سبحان اللہ تیرے در کا در باہ جبر تیرا کا ہر او بلی ہے کیا شان, کیا شان ہمارے آکاری دلام اکار اکار اکار اکار اکار کی جب جبریل امی علی سلاط و السلام شب مراج فراق علی سلاط السلام کے ساتھ سدرت المنتہا پر پہنچے تو آگے بڑھنے سے معذرت کی وہاں ٹھہر گئے اور علی حضرت ربی اللہ حضرت فضی اللہ تعلن ہو کیا خوب نقشہ کھینچتے ہیں تھے تھے ر کے وہ پہلوں دام کہ امید چوٹی نگاہ حسرت کے ولولے رائے پھر نہ پائی کی دور پہنچی میں ہوش ہی گئے تھے نئے ڈرالے طرف کے ساتھ عرب, عرب کے میں جبریل امی علیہ السلام کا مقام ہے سدرت المتہا یہ آپ کا آخری مقام ہے اس سے آگے آپ نہیں بڑھے اس سے آگے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے بارگاہ گاہ بار رب العزت میں حاضر ہوئے امیر علیہ سن فرماتے ہیں جبری لٹری کرا پل پر بھولے جو بڑے ہم ایک کدم جل جائیں گے سارے بالو پل پر اب ہم تو یہیں رہ جاتے ہیں ایک دھوم ہے ارشے آدم پر جبری علیہ السلام کے تعلق سے اور بھی مدنی پھول انشاءاللہ زوجل پیش کیے جائیں گے بشرط صحت و زندگی آج امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کا اُسے اُس مبارک ہے انشاءاللہ اللہ زوجل آج رات اجتماعی ذکر و نات بھی ہوگا اس میں بھی عاشقہ نے رسول عاشقہ نے صحابہ عاشقہ نے اہل بیت کو شرکت کی دعوت دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیقتہ فرمائے آمین بجا النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم